مناقشہ کیا باقاعدہ اس, اس نے مثال دی کہتا ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ چھوٹے بچوں کو بڑے لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے بڑے عالم لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے اس کی مثال کیا دی؟ کہتا ہے جس طرح ایک ہفتے کا بچہ دو ہفتے کا بچہ ہو اس کی غذا کچھ اور ہوتی ہے اگر بڑوں کی غذا اس کو دے دیا جائے گوشت کھلا دیا جائے تو مر جائے گا ذرا دیکھیے مثال عجیب تو کچھ لوگ اس زمانے میں بھی ایسے ہیں اپنے اپنی سمجھ پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اسی طرح کے لوگ ہوئے گمراہ اور ایک شرکا بن گیا کچھ لوگ اللہ کی صفات اور آیات کو معطل کر کے یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے سمی ہے لیکن اگر کہیں گے کہ وہ سنتا ہے تو اس کا مطلب مخلوق ہے یہ عجیب سمجھ کی بات ہوئی بے سمجھی کی بات ہوئی ہے سمجھ کی بات ہوئی اللہ تعالیٰ جب تم نے مان لیا یا تو تم نہ مانتے ہو کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے اگر مان لیا کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے وہ ہو سمی البصیر تو پھر اللہ تعالیٰ کے صفات کی طرح کوئی کسی کی صفت نہیں ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اسی سے اللہ تعالیٰ نے آئے کے آخر میں کہا وہ ہو سمی البصیر یہ نہ کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اس کا مطلب اگر انسان کے کان ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے انسان سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے انسان کے ہاتھ ہے تو اللہ کے لیے ہاتھ نہیں ہوگا نہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صفت بھی ثابت کر دی کہ با صفت بھی ہے با اوصاف ہے وہ ہوا سمیع البسی نہیں سکم حسین صرف نفی نہیں ہے بلکہ اس بات بھی ہے بہرحال تو لوگ ایسے ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ہیں جو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد لے کر کے اور کہتے ہیں کہ علماء کے پیچھے پڑھنا یہ گمراہی ہے یہ خود گمراہی ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے فصل والے ذکر ان کو تم اللہ بہرحال روا عبد الرضاس علم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ یہ صحیح روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ کی اللہ کی بعض صفات کی پر مشتمل کسی حدیث کی روایت کی تو کسی آدمی نے سن کر کے اس کو جھرجھر آ گئی آپ یہی تعبیر کریں وہ کاپ اٹھا پکا ما فرق لائے آخر جی کیوں ڈر رہے ہیں آیت اور سفات سفات کو سن کر کے کیوں ڈر رہے ہیں یہ لوگوں لوگ کی حالت ایسی ہے کہ جب یہ جدون عرت قطر ان دمخب ہی جب واضح احکام ملتے ہیں, ملتے ہیں تو اس سے تو خوش ہوتے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں لیکن جب ایسی کوئی بات آتی ہے جس میں کوئی ایمان کی بات ہوتی ہے اور ایمان لانے کی بات ہوتی ہے اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس میں وہ شبہ میں پڑ جاتے ہیں یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہی ہیں جس کے میں کہا گیا کہ تفصیل میں مت جاؤ مثلا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرما ہے کہ جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو امسکو یعنی اس کا اس میں تفصیل نہ کرو کیونکہ لوگ اس میں غلط سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب لکھی دیا ہے تو وہی ہونا ہے ہم ہزار نیک کام کریں تو اس قسم کی چیزیں جب آتی ہیں تو ان کے دل میں ٹیڑھا پن یا ان کے دل میں کیا نام گمراہی آ جاتی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں واضح احکام ہے اس پر بھی مان لاتے ہیں اور جس میں جس کے پورے معنے پورے طور پر واضح بھی نہیں ہے تو اس پر بھی مان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کلم منند یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو اسی حد تک سمجھنا ہے جس حد تک تارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ کے نے سمجھایا اس وجہ سے دین کو پیارے رسول کے صحابہ کی سمجھ کے حدود میں سمجھنا ہے اگر ہم ان حدود سے پارک ہو کر سمجھنا چاہیں گے تو غلطی میں پڑیں گے غلطی ہوئی اسی وجہ سے یعنی دیکھیے لوگوں نے جب میں نے مثال دی تھی ارحمان ون الرشتوا ید اللہ کا کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں انہوں نے پوچھا ہو کہ کی کیسے عرص پر مستوی ہے ہمیں بھی اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح انہوں نے سمجھا اب اس میں اگر ہم قرید کریں گے یا صبح میں پڑ جائیں گے یا یہ کی استفاع ثابت کریں گے تو گویا مخلوق ہو گیا اور عرش کیسے اللہ تعالی کی ذات کو کیسے اٹھائے گا ان سب تفصیل میں جب جس چیز کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی ہے گویا جب تفصیل میں جائیں گے ہم تو گمراہی میں پڑھیں گے اس وجہ سے کتاب اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی سنت کو اسی روشنی میں سمجھ لیجیے جس روشنی میں صاحب کرام نے سمجھا ہے حدیث بھی کوئی ایسی ہو تو ہم اپنے طور پر نہ سمجھے دیکھیں کہ اس کا مطلب صحابہ کرام نے کیا سمجھا جن لوگوں نے نہیں سمجھا غلطی اس کے خلاف کیا یقیناً گمراہی میں پڑے آخر یہ مختلف قسم کے فرقے کہاں سے آئے جنہوں نے حدیث شریف میں ہے کہ پیارے رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر اس کے بعد عمر اس کے بعد عثمان اس کے بعد حضرت علی باد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان اس کے بعد ہم نہیں لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کی تبدیل کر دیتے چپ ہو جاتے تھے اور اس کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو آگے بڑھایا نماز کے لیے پھر صحابہ کرام نے یہی سمجھا پیارے رسول کے اشارات سے کہ آپ ہی خلافت کے مستحد ہیں تمام امت کا اجماع ہو گیا آپ کو خلیفہ چنا گیا اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے آ کر کے زمانے میں کی لوگوں نے سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو کسی دوسرے کا ہاتھ تھا انہوں نے غصب کر لیا اس غصب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو کافر کہہ دیا جائے اور کچھ کہہ دیا جائے یہ گمراہی ہوئی کیونکہ سنت کو چھوڑ دیا گیا سنت کے چھوڑنے سے یقیناً ہزار گمرہیاں آئی ہیں تمام امت کے تمام امت کے تمام امراض کا علاج سنت پر عمل کرنے کا ہے میں بار بار یہی یہ کہتا ہوں کسی بھی مسئلے میں آپ دیکھیں تو اسی طرح خوارج نکلے اسی طرح دوسرے لوگ نکلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے دشمنی آپ کو کافر کہا کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو حکم بنایا ان کو نواسب کہا گیا پھر اس کے بعد اور ہزار قسم کے پھرتے نکلے معطلا اور مادریدیا اشاریہ یقیناً تعویل آیات اور احادیث کی گئی اللہ کی صفات کی تعویل کی گئی تعویل کرنے والے حضرت ابو الحسن اشری رحمہ اللہ وہ پڑھ کر کے نکلے انہوں نے تعویل کی لیکن بعد میں انہوں نے ان صفات کی توبا, ان, ان تعویلات سے توبہ کیا باقاعدہ ان کی کتاب بانا ہے آدمی پڑھے اس میں صاف لکھا ہے انہوں نے کہ میں حضرت امام محمد بن ہمبل اور دوسرے ام حدیث کے عقیدے پر ہوں اور پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنے پرانے عقیدے کا یا پرانی تعویلات کا انہوں نے انکار کیا لیکن اس کو چھوڑ کر کے آج کل جس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سواد اعظم ہیں یقیناً کہتے ہیں سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ سواد اعظم ہے اور اشریت ہی اصل کیا نام ہے سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے یہ چیز سنت کے چھوڑنے سے ہوئی صحابہ نے جس طرح سمجھا اسی طرح اگر سمجھے ہوتے تو تاویل کا باب نہیں کھلتا کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ پیر اللہ کے فیئر رگ بارو ختم ایک چیز اللہ نے اپنے لیے پیار رسول ثابت کر دی ہم یقین رکھیں گے کیسے کیا اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑ ہے لیکن اب اس کا انکار کیا جا رہا ہے صحابہ نے سن کر کے اس کو من ان تسلیم کیا امن نہ لیکن اس کے بعد آ کر کے صحابہ کی سمجھ سے آگے نکل کر کے صحابہ سے برے سمجھنے لگے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا گمراہی ہوئی ہر مسئلے میں گمراہی پیارے رسول فرماتے ہیں سلو کما رہی تمہیں اگر کوئی شخص دوسرا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے پیارے رسول کے زمانے نماز کے علاوہ گمراہی ہوگی ہم کہتے ہیں غلطی ہوئی یقیناً غلطی ہوگی ہر معاملے میں اس طرح کا دیکھیے نکاح طلاق جو کچھ ہے تمام معاملات میں اگر سنت کی پیروی کریں تو انشاءاللہ تمام اختلافات تمام گمراہیوں سے ہم دور رہ سکتے ہیں ان شاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ انکر ذال جب قریش نے سنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ رحمان کوئی چیز نہیں عمر رحمان عالو عمر رحمان تو آئے نازلے وہم یقرون رحمان وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے جتنی صفات اپنے لیے قائم کی ہیں جو صفت اور جو اسم اللہ تعالی جو نام اللہ تعالی نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کو ثابت کیا جائے یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اسی پر عمل کر کے رضی اللہ عنہ ردو عنہم کا تمغہ حاصل کیا اسی میں ہماری میں کامیابی ہے یقیناً اور اس کے خلاف چل کر کے گمراہی ہوگی گمراہی ہوئی اختلاف ہوگا ہزار فرقے ہوں گے ایک دوسرے سے سر ہوگی ایک دوسرے کو گالی دی جائے،, دی جائے گی ایک دوسرے کو کافر کہا جائے گا بشر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن ایک چرقہ آیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بشریت کوئی چیز کر رسول کے نام کی نہیں ہے اسی طرح کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کتنی بڑی کفر کی بات ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ تعالیٰ صرف واحد ہے اور کچھ نہیں ہے بس یہ بہت بڑے کفر کی بات ہے لیکن اس کو باقاعدہ برسرے ممبر الپا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے سنا ہم نے خود اس کو پڑھتے ہیں لوگ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے عربی میں بھی اس طرح کا شہر یا اکرم الخلق قیمہ من الوذ زبی سوا کا حادث ایک عربی میں بھی ایک قصیدہ مشہور ہے جس کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے بردہ کے معنی چادر ہوتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی کسی زمانے میں پیارے رسول کے زمانے میں حضرت کا بن بن سلما نے وہ قصہ مشہور ہے اس میں ایک چیز بعد میں دی گئی وہ صحیح سرحد سے ثابت نہیں ہے اس میں ہے کہ ان رسول النہور استدا بھی محمد من سیو اللہ مسلول بن ارض بزرائل ارد اثر لما اخصر علم اسلم فما زال ان ولا ن۔ خوش رکن الحمد اللہ بارہ لمبی تعریف کی انہوں نے تو روایت میں روایت صحیح نہیں ہے کہتے ہیں کہ پیرا رسول نے اپنی چادر اتار کر کے ان کو بڑھا دی بردا تو اس کو بردا قصیدہ بردا کہتے ہیں اسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے یہ قصیدہ جس کو کہتے ہیں ایک تھے جن کا نام تھا ابو سیری یا عباسیری ساتویں صدی کے چھ سو اور کچھ میں انتقال ہوا وہ مطلب ان کے قصیدے کا یہ ہے کہ امن جیران بدئی سلم ان مسجد تدم انجرام مخلط ان بیدمی لا اللہ رحمت عربی بادشاہ اچھے بھی بہت ہیں عربی کے اعتبار سے بھی بہت اونچے ہیں معنی کے اعتبار لیکن اس میں جیسے کہتے ہیں کہ شہد میں سم شہد میں ملا دیا زہر تو وہی ہے کہ لا اللہ رحمت عرب بھی اللہ سے ہسبل اس میں بالقسمی بہت اچھا ہے اللہ کی رحمت کی امید کر کے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جب بانٹنے لگے رحمت تو جتنا جس کا سب سے بڑا گنا ہے اس کو اتنا ہی رحمت ہو سکتا ہے مل جائے ٹھیک ہے اس کا لیکن آخر میں جا کر کے سب بگاڑ دیا یا اکرم الخل کے مالی منظبی سیوا کا آپ کے علاوہ ہم کس سے پناہ لیں کس کے پاس ہمیں پناہ ملے گی اس کو علماء نے غلط کہا بہرحال اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تعالیٰ فرمائے تو سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ کرام کا جو طریقہ رہا ہر معاملے میں ہم ڈھونڈیں تو انشاءاللہ اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے اس میں تمام امراض کا حل ہے باب قول اللہ تعالی یارکون نعم اللہ کر وہ اکثر حمل الكافرون اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر اس نعمت کا انکار کر دیتے ہیں وہ اکثر حمل اور اکثر لوگ کافر ہیں یہ یہ اپنے کفر کی بنا پر اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کس کیا مقصد ہے اس نعمت کا خانہ مجاہد المانا ہوا قول رجن خاضہ مانی اور بائی اللہ کی جو نعمت ہے اس میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ ان نما اوتیت والا علم ہندی یہ تو میری میرے محنت اور میری ہوشیاری اور میری دکاوش کا نتیجہ ہے ان نما اتیت علم ہندی جیسے کہ نے کہا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کے برکت سے ہوا ہم گئے تھے فلاں قبر پر انہوں نے ہم نے ان سے مانگا تو انہوں نے دیا ایسا کہتے ہیں یقیناً تو یہ دونوں شکلیں جیسا کہ کہتے ہیں ام مناب اللہ اس کی تفصیل اللہ اللہ و کزا فلاں نہ ہوتے تو ہمیں یہ چیز نہ ملتی یہ کہنا اللہ کی نعمت سے گفران ہے یقینا کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ عجیب ہے سبحان اللہ اللہ کی قدرت میں ابھی پرسوں وہاں گیا تھا جیزان ذکر کیا میں نے اچانک دو ایک ساتھی اور تھے بے ایک تعلیمی میں جو ساتھ چلتا ہے ہر اسے کہا ہم چلیں گے وہ پڑھ پڑھاتے ہیں وسانوی میں انہیں کہا منگل کو میں گیا تو انہیں کہا بھائی تمہاری پڑھائی نہ جاؤ منگل اور بدھ کو نہ جاؤ کہا نہیں چلیں گے گئے ٹکٹ وغیرہ لیا گیا گئے پہنچے ابھی بارہ بجے کا جہاز تھا ایک بجے وہاں پہنچے ڈیڑھ بجے جہاں جانا تھا وہاں پہنچے وضو کر کے ولہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں فوراً جوال سے ابھی اللہ اکبر کہے نہیں جوال سے ان کو فوراً بتایا جا رہا ہے کہ فوراً واپس آؤ کیسے واپس آؤ ان کے چچا کی گاڑی ٹکرائی اور انتقال ماموں یا چچا کی گاڑی ٹکرائی وہ بےچارے بھاگے فوراً الٹے پاؤں آنا پڑا تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم نے تمام تدابیر مکمل کر لیے نہیں اللہ کی قدرت عجیب ہے حالات ایسے پیدا کر سکتا ہے کہ سب کچھ بھائی دیکھیے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بہت بڑے علاو میں ڈالا لیکن کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تو سب چیز کا مالک حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے آدمی کی بہت بڑی گویا یہ کمزوری یا کمزوری عقل سمجھیے کہ وہ اللہ کی مشیت سے دور ہو کر کے سمجھے نہیں ہر چیز یقیناً اللہ کے بسم اللہ کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے اللہم اللہ اللہ تکیل نہیں بلا نفسی طرف تعین یہ سب عقیدہ رکھ کے آدمی چلتا پھرتا رہ چلتے پھرتے ٹھوکر لگے ٹھوکر لگ جاتی ہے ذرا سا ناخن میں چوٹ آئی اور مرض ایسا بڑھا کہ اس کو کاٹنا پڑا وہ کاٹا گیا پھر پوری پورا پیر کاٹا جانے لگتا ہے اس وجہ سے آدمی ہر چیز کو اللہ کے اللہ کی مسیحت پر رکھ کے ہر وقت اللہ کی پناہ حاصل کرتا رہے اور یہ کہے کہ لولا پھولان فلا کی برکت سے ہمیں یہ ملی یہ چیز تو بہرحال شرک ہے اسی طرح قال اپن قطعبہ وہ لوگ کہا کرتے تھے اس کی تفسیر انہوں نے کی کہتے تھے یہ کہ یہ چیز ہمیں ان نما حصل ہمارے ان معبود لات اور عزا کی سفارش سے اللہ تعالی نے ہمیں یہ دی ہے ان کی سفارش سے یہ چیز ہمیں ملی یہ سب گویا اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر کے اور اللہ تعالی کی جس کی طرف نعمت کو منسوب کرنا چاہے اس کو چھوڑ کر کے اور دوسرے کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا ہے جیسا کہ ایک لمبی حدیث میں ہے صحیح حدیث ہے میں نے اس کی بھی ترقی کی کتابوں میں دیکھا اور میں نے اس کو صحیح کہا ہے جس میں آیا ہے کہ اگر موقع رہے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ کتنا بجے ہیں ابھی ٹائم ہے ابو العباس بعد حدیث زید بن خالد اللہ کنزل اللہ تبارک و تال او قال اللہ تعالیٰ بھی اسبح من بادی محمن البی و کافر میرے بندوں میں سے کچھ تو ایمان کی حالت میں انہوں نے صبح کی اور کچھ صبح کو اٹھے تو کافر ہو گئے جس میں آیا ہے کہ یہ کہتے ہیں مفر نہ بے نو و قزا کہ ہمیں فلاں نکتر یا فلاں برج کے ذریعے سے بارش ملی یہ کہنا بھی شرک ہے کیونکہ بفضل اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کہنا چاہیے ان کو نہ کہ فلاں کے ذریعے سے مجھے یہ ملی یہ حدیث شریف میں آیا ہے یہ حدیث جس کا ذکر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلط احمد وغیرہ کی روایت ہے ان الحار العشری ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ہمارا یقین نذکریہ بےخم سے کلمات اللہ تعالیٰ نے یحیی بن ذکریہ جن کا ذکر کلام پاک میں ہے یا زکری بشیروں کا گنانو یحیہ یحیا بن ذکریہ کو حکم دیا پانچ چیزوں کا کہ اس پر عمل کریں یہ کی بنی اسرائیل کو اور یہ بھی حکم کریں کہ بنی اسرائیل بھی اس پر عمل کریں اور کچھ دیر کرنے لگے یا ان سے کچھ تاخیر ہوئی فقال علیہ عیسہ علیہ السلام اللہ حضرت علیہ السلام نے کہا ام اللہ ہمارا کب حم سن حضرتیسہ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے کرنے کا اور بنی اسرائیل کو کرانے بنی اسرائیل سے کرانے کا بھی حکم دیا ہے میں اما انت بل رہوں گا <بَلَّغَهُنَّا> یا خود آپ یا میں اس کو پہنچاؤں بکال یا عقی یح بن ذکری نے کہا کہ اگر تم پہنچاؤ گے میں نہ پہنچاؤں گا اقسا ان سبقتنی انواض زبہ و یق صفبی اگر ہم چھوڑ دیں اپنا وظیفہ اپنا واجب تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے یا یہ کہ مجھے دھنسا دیا جائے کال اف جمع یقیبن ذکریہ بنی اسرائیل حضرت یہ بن ذکری نے یہودیوں کو جمع کیا بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں یہاں تک کی مسجد پوری بھر گئی اور اپنا اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا کی حمد و ثنا کی پھر آپ نے فرما ان اللہ ہمارا نیویقم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ پانچ چیزوں پر عمل کروں اور تمہیں حکم دوں کہ اس پر عمل کرو اولا ہننا سب سے پہلی چیز یہ ہے انتہ ابود اللہ ولا تشریف بھی سیاح اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ان مسلک ذلك رج ل اس طرح اب من خال سمانی جو شخص شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہوئی کہ کسی آدمی نے اپنی گاڑی کمائی سے کوئی غلام خریدا فجا لیا منوت بھی غلط ہوئی لا گئی لیکن وہ غلام دن بھر کام کر کے اپنے آقا کو دینے کے بجائے دوسرے کو وہ اپنی محنت اور اپنی اجرت دے رہا ہے تو او تم یہ سر رہو این کون کون تم میں سے چاہے گا یا برداشت کرے گا کہ ہمارا غلام بھی اسی طرح کرے کہ غلام ہم نے خریدا اپنی گاڑی کمائی سے محنت کے پیسے سے اس کو خرید کر کے یہ کہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا دن بھر کام کرتا ہے اور اپنی کمائی لے جا کر کے کسی کو دوسرے کو دے دیتا ہے کون چاہتا ہے جب تم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کیسا ایسا چاہے گا اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں چاہیے تو یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کے لاہ عبادت کرو گے تو اس کی مثال وہی ہوگی جس طرح تم نہیں چاہتے ہو کہ کوئی دوسری عبادت دوسرے, دوسرے کی خدمت کرے اور تمام وہ کر گزرو گے جو اس, کے اس, کے اس کو سیدھا کرنے میں یا اس کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں آپ اس سے کہ اگر نہیں کرتے ہو تو مار ڈال بھی سکتا ہے اسی طرح مار اور پیٹ کر کے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ مثال دیے انہوں نے کم اللہ ہی نے پیدا کیا اللہ ہی روزی دیتا ہے پہ بدو ہونا تشریح صرف اسی کی عبادت کرو کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وہ عامر حکم میں مَنَ نماز کا بھی تمہیں حکم دیتا ہوں لَوَجْهِ عَبْدِهِ اللہ تعالیٰ اپنا وج ہے مبارک بندے کے وجہ کے سامنے بندے کے چہرے کے سامنے کرتا ہے جب تک وہ نماز میں التفاط نہیں کرتا دیکھیں یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اگر گویا ہم نے ادھر ادھر نماز میں اپنے دل کو پھیرا یا اپنے آنکھ کو ادھر ادھر کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی اپنا وجہ مبارک اب وجہ مبارک کو آپ یہ کہیں گے نہیں توجہ ہٹا لیتا ہے یہ تفصیل نہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں یہ نہ ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی توجہ یا اور کچھ کوئی تفصیل نہیں دوسری فی راسل فلا تلطفتو نماز پڑھو تو دائیں بائیں مڑو نہیں یا دل ادھر ادھر نہ موڑو وہ آمرو کم بس سیام روزے کا بھی حکم دیتا ہوں بھائی نسل کا کمسن ماں ہو خلوف روزے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کے پاس خوشبو کا کی کوئی پوٹلی ہو اسی طرح آدمی کے منہ کی مثال ہے خلوف فمس آدمی کے منہ کے روزے دار کے منہ کی بو اب یہ بہند اللہ ہے میرم اللہ تعالیٰ کے یہاں کی خصوصی بھی زیادہ اچھی اور پسندیدہ ہے وہ عامر حکم میں تمہیں صدقے کا بھی حکم دیتا ہوں میں ان نمس اداری کا کم اثر اللہ دوں میں شدو یا دہی ہیرا ان وہ اس کی مثال صدقے کی ایسے ہے کہ جیسے دشمن سے کوئی جنگ کر رہا ہوتا تھا اس کو دشمن نے پکڑا باندھ دیا حرکت کی طاقت نہیں چھوڑی پھر وہ کہتا ہے کہ کی کیا تم اگر، ہم اگر تمہیں کچھ دے دیں تو ہمیں چھوڑ دو گے مال موال تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی ہاں تو گویا دے کر کے وہ چھوڑا لیتا اپنے کو اسی طرح اللہ تعالی کے عذاب سے چھٹکارے کا صدقہ بہت بڑا ذریعہ ہے وہ عام رکن میں میں اللہ کو بہت زیادہ ذکر کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہوں نمس رضاری کا کمر رہو جن طلب اللہ پیاس رہی فعطا حسن حسین اللہ کا ذکر جو ہے شیطان کو بہت دور کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ دے اور پیارے رسول کی سنت پہ عمل کرنے اور مر مٹنے کی تو آداب و تسلیمات بعد قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیے کی انسان اپنی بیوی سے کی مرضی سے کتنی دیر تک اس سے دور رہ سکتا ہے جبکہ یہاں سے دو سال بعد چھٹی ملتی ہے اس طرح سے اسلام میں آدمی کے لیے کیا حکم ہے دیکھیے ایک عورت کو یہ تو کہا گیا ہے مرد کو کہا گیا ہے شادی کرو لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر رہا ہے مطلق شادی اور وہ اپنے کو پابند رکھتا ہے تو اس پر گنا نہیں ہے ایک عورت اگر نہیں شادی کرنا چاہتی ہے اس کو کسی وجہ سے اگر خطرہ نہیں ہے شادی کے بارے میں علماء کا کہنا کہ اگر زنا کا خطرہ ہے غلط کاری کا خطرہ ہے تو اس وقت شادی واجب ہو جاتی ہے نہیں تو مستحب رہ گئی بات جب اس کو بعض حالات میں مطلق شادی نہ کرنے کی اجازت ہے مرد اور عورت کو تو شادی کر کے بھی کافی دن تک جتنے دن تک دونوں راضی رہیں وہ رہ سکتے ہیں رہی بات یہ کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ آپ دو مہینے سے زیادہ دور نہ رہیں یا خطرہ محسوس کرتی ہے تب اس حالت میں یہ مسئلہ آتا ہے آپ نے مرضی کا ذکر کیا ہے حقیقت ہے کہ مرضی اور پھر اس کے حالات کا مطالعہ رکھنا چاہیے اگر وہ دور آپ سے دور رہ کر کے کسی آدمی سے دور رہ کر کے امن و امان میں ہے اکیلے گھر میں چھوڑنا ان کو خطرے سے خالی نہیں ایسی جگہ میں ماں باپ, ماں باپ کے پاس بھائی بہنوں کے پاس تو اس حالت اس حالت میں جتنے دن تک رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چار مہینے سے زیادہ جیسا کہ آیا ہے بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کے کی حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مبارک عادت تھی کہ رات میں لوگوں کی خبر گیری کے لیے نکلتے تھے خلیفہ وقت ایک گھر میں گزرے روایت صحیح ہے گھر کے پاس سے گزرے تو عورت وہ ایک شعر پڑ رہی تھی جس کا ماحصل یہ ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا مخافت اور ربی و حیات سدنی وہی کرام وبالی انتنا المراخبو اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا اور اپنے شوہر کی عزت دل میں نہ ہوتی تو آج اس چارپائی کے پائے ہلتے ہوتے یعنی اشارہ کیا اس نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے دل پر بہت کچھ گزری صبح اٹھ کر کے انہوں نے بلایا اس کو اور کہا کہ رات میں تم اس بسم کا اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ جیسے لا تجسسو تو, تو ہے کہ تجسس نہ کرو لیکن جو ذمہ دار ہیں ان کو حق ہے لوگوں کے احوال کو کی اصلاح لاہ کے لیے اس طرح کا کام کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم نے رات میں اس قسم کا تم سے اس قسم کا شعر سنا گیا کیا موضوع ہے انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر فلا جنگ میں گئے ہوئے ہیں اور کافی دن گزر گئے اور میں ایک نوجوان عورت ہوں اور اپنے لیے وہی پسند کرتی ہوں جو ایک نوجوان لڑکی پسند کرتی یعنی اشارہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت حفصہ سے پوچھا حضرت افسا کی بیٹی تھی انہوں نے ان سے پوچھا کہ یا بنیا بچی بتاؤ ذرا کہ بیوی اپنے شوہر سے کتنے دن تک دور رہ کر کے صبر کر سکتی ہے تو حضرت حفصہ نے بتایا اللہ کا من غیر یا ابیر یعنی میں آپ کی بیٹی ہوں دوسرے کسی سے پوچھ لیتے انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہا انہا دین اللہ میری بچی اللہ کے دین کا مطلب بتاؤ تو انہوں نے کہا حضرت حفصہ سے روایت میں ذکر ہے کہ کہا کہ چار مہینے سے زیادہ نہیں اربات اشور چار مہینے سے زیادہ نہیں اور یہ چیز گویا ایک اجتہادی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کی عدت جو رکھی ہے اربات اشورن و آخر لمبی عدت لیکن جو متعلقہ ہے اس کے لیے تین اور اس کے علاوہ جس کی جو حاملہ ہے یہ خاص حالت میں اس, کے اس کی عدت جو ہے جب تک حمل وزانہ کر دے ہو سکتا ہے پہلے مہینے طلاق ہو جائے تو آٹھ مہینے میں کوئی سفر کرنا پڑے گا وہ خاص حالات ہیں لیکن عام حالات میں چار مہینے سے زیادہ نہیں اس وجہ سے حدت وفات جو رکھی گئی ہے چار مہینے دس دن تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا کہ مجاہدین کہیں بھی جائیں چار مہینے کے اندر واپس آ جائیں بات رہ گئی اس کے علاوہ اگر عورت راضی ہے تو مدت بڑھائی بھی جا سکتی ہے کیونکہ حقیقت میں مسلح دونوں کے متعلق ہے جیسے کسی نے کہا تھا کہ عرب عرب جا کر کمانے کا مجھے اچھا نہیں لگتا وہ شعر میں ہے مگر ان معصوموں کی مجبوری دیکھی نہیں جاتی ایسے کچھ ہے شعر تو آدمی مجبور ہوتا ہے کبھی کون چاہتا ہے کہ اپنے بچوں سے دور بچے کہاں ہیں پڑھنے گئے تھے نہیں گئے تھے بیٹھ کر کے جب سوچنے لگتا ہوگا تو بہت کچھ ذہن میں بات آتی ہوگی لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے والد زندہ ہیں والدین زندہ ہیں ان کی نگرانی میں دے کر کے بہرحال آرام کی نیند اور سکون کی نیند بھی سو سکتا ہے لیکن ایک چیز مجبوری کی ہوتی ہے اس میں اگر دونوں اپنا اتفاق کر لیں خطرہ نہ ہو اس کو اپنی عزت کا تو ان اس کی کوئی تاہین نہیں ہے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے نماز جنازہ میں اللہ جنازہ میں پہلی تقویر کے علاوہ دوسری تقویروں میں ہاتھ اٹھانے کا فرآن سنت کی روشنی مدرہ فرمایا کئی بار یہ بات آ چکی ہے کی پیارے رسول کی نماز جنازہ کے بارے میں ہاتھ تکبیرات میں اٹھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح صنعت سے بےحقی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ آپ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اس وجہ سے مسئلہ دونوں طرح جائز ہے کوئی نہ اٹھائے تب بھی جائز ہے اور اٹھائے تب بھی ایک صحابی کا عمل گمراہ نہیں کر سکتا یا گمراہی پر فتوان پر نہیں دیا جا سکتا جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا مخت کو بھی پڑھنی چاہیے جی ہاں ان کے پیچھے پیچھے پڑھنی چاہیے اور یہ انتظار نہ کریں کہ آپ جب وہ چپ ہوں الحمدللہ رب العالمین تب آپ پڑھیں نہیں ساتھ پڑھنے میں زیادہ آسانی اور ان کی اس کراط کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی خلجان آپس میں نہیں ہوگا یہ زیادہ اچھا ہے اقامت اقامت جب حرم میں ہوتی ہے حرم میں پڑھی جاتی ہے تو ہر لفظ ایک ایک مرتبہ کہا جاتا ہے ہم پاکستانی لوگ اذان کی طرح اقامت ہاں پا... کہنا چاہتے ہیں ہم پاکستانی لوگ نہیں کہیے کہ ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پاکستان ہندوستان برما دنیا میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک مرتبہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضرت بار رسول نے حضرت بلال کو حکم دیا تھا کہ ازان کو شفا کریں ازان کو شفا اللہ اکبر اللہ پر ہو ایک ہوا اللہ ہو اکبر اللہ اکبر دو پھر وہ اقامت کو ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک الشد اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ اشد اللہ علیہ کو دو مرتبہ ازان میں کہا جائے گی اقامت میں ایک مرتبہ اللہ خدقامت صلاح خدقامت صلاح کو دو مرتبہ کہا جائے گا یہ حدیث میں آیا ہے اس وجہ سے بہرحال آپ جانتے ہیں اختلاف چلتا ہے بہر اللہ تعالیٰ تو اقامت سنگل کہنی چاہیے ہاں سنگل لکھا یا ڈبل سنگل ہی حدیث میں آیا ہے زیادہ سے زیادہ جی لیکن بعض روایت میں لیکن بعض مسائل یا اقوال میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ڈبل کہا آزان کی طرح تب بھی اقامت ہو جائے گی اس کو غلط نماز اس سے پاسد نہیں ہوگی لیکن حدیث کی بات یہ ہے کہ حدیث میں حضرت بلال کو پیارا رتول نے ڈبل کے بجائے سگنل سنگل, سنگل کہنے کی کا حکم دیا تھا کیا سننی لڑکا کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے جی اچھا اور کوئی سوال ہو بتائیے ہاں کے بارے بڑا, بڑا معقول آپ نے یعنی سوال کیا یہ ہونا چاہیے اللہ کے نام کا کوئی نام کہتے ہیں یہ اللہ تعالی کے نام کا معجوزہ کہ دنیا میں کسی نے اپنے کو اللہ نہیں نام رکھا لیکن رحمان کوئی رکھ سکتا ہے رحیم رکھ سکتا ہے بہت سے نام ایسے ہیں جو صرف اللہ ہی کے ہیں لیکن بہت سے نام ایسے ہیں کہ نام تو اللہ کا بھی ہے اور مخلوق کو بھی اس کا وہ نام رکھا جا سکتا ہے لیکن یہ اس فرق مراتب معنی کے فرق کے تصور کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ عزیز الحکیم ان اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے لیکن آپ کہتے ہیں آپ میرے عزیز ہیں عربی میں بھی کہتے ہیں